اور تم زمے میں قابو سے ناؤ نکل سکتے اور نہ اللہ کے مقابل تمہارا کوئی دوست نہ مدد گا۔